alghi اس کو ثابت کرنا ہے بیداری سے یہ کہہ کر میدانوں میں دینا ہے بابا بولا تھا وہ مردے مومل تو بس میرا علی مولا تھا حیدر کے پیرو گے جو ان کو یہ دکھانا ہے راز شاہباز علی مولا نے جو بولا تھا زندگی لو ہے بسانی ہے جس کی امانت ہے یہ خون اس کو دینا ہے جس کے ستر میں ملی کو یہ جوانی ہے شدہ چکن سے جو لگ میں یہ حرارت ہے جا دینا یہ وقت بڑی سعادت ہے ذکر علی تو گھمے سے گئے ہمیشہ دار در بار اس پہ لوٹانا بڑی عبادت ہے سیا کرنا چاغت ہے کھوکلے ناروں سے ملتی نہیں حرارت ہے بور اس کے محبت لگو میں رکھتا ہے سولی پہ کے یہ کہنا بڑی شجاعت ہے جی کا لم دل دشمن سے کبھی بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں اولے نہ بھی عبادت ہے جانے پھر کس لیے یہ سن کے جاتے دل میں کینا ہے ان کو بھی میں یہ ہی ہے اس کے میں ہی بس اپنا مرنا جینا ہے یہ حق ہے کا جام پینا ہے کسی عزیب سے موم <سلام> نہیں ڈنا گئے گریا سینا ذنی کریا کریا کرنا گئے اونچا عباس کے پرچم کو کر کے کہنا ہے اس خدا بھی سکتا یہ دل سے مانتے ہیں سنت پاک محمد کو بھی ہم جانتے گئے شکرے خدا ہے کہ وہ دکھ میں اللہ نے دیا جس کے وسیلے سے ہم اپنی دعا مانتے ہیں وہ زندہ جس کا امام زندہ ہے رہبر کے دل سے انہی کا نظام زندہ ہے پیرو گھم اللہ کا احسان ہے یہ میں مولا کے کا نام زندہ ہے مولا کے نام پہ پیغام علی دیپ نے مولا پہ جان لے کو یہ آمادہ ہے Yeah. <laughs>